الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على سيد الرسول وساطة الأنبياء الله أعطى سميع العلم من الشيطان الرحيم الله الرحمن الرحيم والموضع الآخر الذي اختلفوا فيه منه هو الترجيع فذهب قوما إلى الترجيع وتركوا آخرون واحتجوا في ذلك بما إلى آخرين آپ کے علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ اذان کے باب میں دو قسم کے مسئلے ہیں ایک یہ کہ ابتدائے اذان میں تقویر چار مرتبہ ہے یا دو مرتبہ اس کے حوالے سے مکمل تفصیل دلائل جوابات سب آپ کے سامنے آ چکے ہیں دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ شہادتین میں ترجیح ہے یا نہیں تحریر کا مطلب یہ ہے کہ دو مرتبہ پس آواز میں کہنا اور پھر اس کے بعد دو مرتبہ کہنا اور کہنا آئی بات سمجھ کے یہ تو اس کے حوالے سے بھی آپ کو اختلاف بتا چکا ہوں کہ امام رحمت اللہ ہے امام شاطری رحمت اللہ ہے حسن بصری رحمت اللہ ہے محمد ابن سین اور اہل مدینہ کا مطلب یہ ہے کہ شہادتین میں ترجیح ہے شہادتین میں ترجیح ہے بات آ رہی ہے سمجھنے کی نہیں آ رہی شہادتین میں ترجیح ہے جبکہ اور یعنی امام, پر احمد اللہ اور امام احمد بن حمد رحمت اللہ کا فرمان یہ ہے ترجیح نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ دو مرتبہ بس آواز سے پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد دو مرتبہ بلند آواز سے پڑھیں گے ایسی بات نہیں ہے اب پہلے بڑے حضرات جو ترجیح کے قائل ہیں تو فضا باون قلت ترجیح سے مراد وہ ہیں یعنی کون مالکیہ شوافع حسن بصری محمد ابن سینی اور اہل مدینہ یہ ہیں فضا بقوم قلت ترجیح سے مراد لیکن وہ طرح سے مراد اہن اور حنا ہیں جو ترجیح کے قائل ہیں؟ نہیں ہیں طرح سے یہ مراد ہیں سبق تو معلوم ہے نا آپ کو بے ماں اب رہی بات یہ کہ جو حضرات ترجیح کے قائل ہیں تو ان کے ذرائع کیا ہیں تو کل کی جو گزشتہ احادیث ہیں گزشتہ سبق کی وہ ساری کی ساری اس کی دلی تو محبہ کی پہلی روایت جو مالحیہ کا استدلال جس سے تھا اور پھر اس کے بعد ہم نے چار تکبیر والی روایت جو ذکر کی جو اگر سے ہم نے اسے استعمال کیا تھا صرف اور صرف چار تکبیر پر لیکن اس حدیث میں بھی چونکہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے آپ نے انیس کلمات لماز سکھلائے تو وہاں پر بھی شادت میں ترجیح ہے تو وہ والی احادیث دلائے ہیں کن کا شواتے حضرات کا حضرات اب رہی بات پہ جو حضرات ترجیح کے قائل نہیں ہیں ان کا مستقل کون سی روایت ہے تو یہ آپ کے سامنے پہلے روایت ذکر کی ہے اور اس کو پھر آگے مختلف سندوں کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے ایک تو یہ ہے دلیل روایت آگے آ رہی ہے کہ جس میں ابو اصل جو اذان ہے اس کا جو یعنی جب آزان مشروع ہوئی ہے حضرت عبداللہ ابن زید ابن ہی نے جو خواب دیکھا ہے اس میں جو ان کو فرشتے نے یا جو شخص تھا اس نے جو اذان سکھلائی ہے اس میں بھی ترجیح شادتین میں نہیں تھی اور پھر انہوں نے جو حضرت بلاپی اللہ تعالیٰ کو آزاد سکھلائی ہے اس میں بھی ترجیح نہیں ایک تو یہ دلیل ہے ان حضرات کی ان احنات کی اور دوسری دہلی اکلی گئی ہے اب ان دونوں دہلیوں کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ بات سمجھیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے آزام کے حوالے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ, مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے وہاں جب مسجد تیار کی گئی اب باقاعدہ سے جماعت شروع ہوئی تو لوگوں کو کب کب اور کیسے بتایا جائے کہ لوگ جماعت میں آ کر شریف ہوں کس کون سے ایسا طریقہ ہو کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو جمع کیا جائے کہ لوگ آئیں اور لوگ آ کر جماعت میں شریف ہوں کہ کب کچھ اب ایسا تو نہیں تھا کہ کے سے آج مقرر کر دیں اور لوگ جب چاہیں تو کیا کریں آ کر نماز پڑھ لیں ایسی خوبصورت تو نہیں تھی کہ جو ٹائم مقرر ہے بس آ جائیں گھڑی تو نہیں تھی اب ایسا کون سا طریقہ اپنایا جائے کہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے تو صحابے کے آپ سے مشورہ کیا تو مختلف رائے سامنے آئیں بعض امراد نے کہا کہ اس وقت میں ایک شخص بلند جگہ پر کھڑا ہو کر آواز لگائے ایک بات دوسرا یہ کہ بعض امراد نے یہ رائے دی کہ ایک شخص بلند جگہ پر کھڑا ہو کر چادر وغیرہ ہلائے گا جس سے سارے لوگ سمجھ جائیں گے کہ اب نماز کا وقت ہو چکا ہے دو ایک رائے یہ بھی آئی کہ جس طرح ناخوش بجاتے ہیں نا عیسائی جو ہیں اپنی عبادت کے لیے تو وہ بجایا جائے تاکہ لوگ نماز کے لیے پہنچے اور ایک رائے یہ بھی آئی کہ بلند مقام پر آگ لگائی جائے آگ جلائی جائے جس سے لوگوں کو یہ بتا کہ جماعت کا وقت ہو چکا ہے اور وہ جماعت کے لیے مسجد میں آ جائیں یہ سارے کے سارے مشورے ہوئے لیکن چونکہ یہ سارے کے سارے کفار کے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلی طور پر مطمئن نہیں تھے کسی کو بھی لاگو کرنے کے لیے تاہم ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لیا کے بجانے کا اور بعض روایات میں تو پتہ یوں بھی چلتا ہے جس طرح اب نافوس کیا ہے جس طرح آپ نے اگر دیکھا ہو کہیں ہندوؤں کو یا عیسائیوں کے چرچ وغیرہ میں کہ خاص قسم کی گھنٹی ہوتی ہے اس کو بجایا جاتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ عبادت کا وقت بہا رہا اس کے حوالے سے اب یہ یعنی تیر ہونے ہی پا رہا ابھی تک تیر نہیں ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرما لیا تھا کہ اب ناقوس کا ناقوس ہی بجایا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اسی رات میں خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ہے اور اس کے پاس ناقوس ہے اس کے پاس کیا ہے اس کو کہا کہ یہ مجھے بیچ دو اس نے پوچھا کہ کیا کرو گے یہ باقاعدہ سری حدیث میں یہ الفام ہے کیا کرو گے میں نے کہا کہ ہم نماز کے لوگوں اس کی بلائیں گے اس کو بجا کر تو انہوں نے کہا کہ کیا میں اس سے بہترین کلمات تو میں نہ سکھلا دوں کہ جو تم لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کرو اس نے کہا ضرور سکھلاؤ تو اس نے یہ وہ فرشتہ ہی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خواب دکھائے گی تو اس فرشتے نے پھر یا وہ جو شخص جو بھی خواب نے تھا اس نے پوری کی پوری کی بڑی اذان دی اللہ اکبر اللہ اکبر جیسے مکمل آزان ہے جیسے ہی شکر ہوئی تو عبداللہ نے زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے یار رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے آپ نے اس کی توسیع فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ بحث یہ خبر سچا خواب ہے اور بہت اچھے کلمات ہیں آپ حضرت, حضرت بلال کو یہ سکھلا دیجیے آپ نے حضرت بلال نے اذان دی تو اب ابھی یہ ہے میں آپ جی ربی جی نے جو خواب دیکھا اور جو کلمات ان کو بتانے والے نے بتائے اور پھر ابدا ابن زیر میں آپ دربی جی ربی ہی نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو جو اذان پکلائی ہے اس آزان میں ترجیح نہیں ہے آ رہی ہے سمجھ بلال ربی اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عبداللہ ابن زید نے جو ادان سکھلائی ہے اس میں ترجیح نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ آزان میں ترجیح نہیں ہے ٹھیک ہے کہ نہیں کے اندر اب رہی بات کہ ابو محضور ربی اللہ تعالیٰ کی کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی جس میں وہ ترجیح کرتے ہیں اور ایک بار ترجیحی ہو تو اب اس میں کیا سمجھیے کہ آپ اب محلہ کا واقعہ کیا ہے آپ حسلے کے موقع پر طالبان ایک جگہ پر آپ نے پڑاؤ ڈالا یا تو وہاں پر کچھ بچوں کو دیکھا کہ جب مسجد نے آزان دی تو انہوں نے آزاد کی نقلیں اٹھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بلایا اور ان میں بکیہ بچوں کو بھی کہا لیکن اب مسجورہ کی انہوں سب سے اچھی آواز تھی تو ان کو کہا کہ آپ ازان لیں اب جب یہ کہنے لگے تو آپ جب شہادتین پر پہنچے تو انہوں نے بڑا آستہ کہا شہادتین کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کہا کہ ان کو پھر سے کہو اصل بات کی کہ ان کو اسلام قبول کروانا اللہ تبارک تعالیٰ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالتا تھا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوبارہ کہا کہ پھر دوبارہ کھڑے دوبارہ پوچھی آواز پہ اشد الہ اللہ اشد والی وجہ بنی ان کے اسلام کی اور وہ مسلمان بھی ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے ان الفاظ کو ان کے قلع پر لکھ دیا ان کی دل کی تختی پر لکھ دیا گیا اور ان کے دل کی حالت بدل گئی تو یہ ان کے اسلام لانے کا موقع ہے تو وہ پہلے دبے سے پہ لفظوں میں شہادتین کو کہہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھا تو اب جو وہ تذکرہ کر رہے ہیں تو ان کا وہ بڑا تذکرہ ہے کہ جس میں شہادت کی جو ترجیح ہے وہ وہ وجہ ہے ان کا اسلام لانا ہے وہ پہلے جو ہے آج تک پڑھا پڑا آپ صلی اللہ علیہ کے دوبارہ کہنے پر دوبارہ پڑھا ہے یہ کوئی خاص آزان کا حصہ نہیں ہے یہ خاص ان کے لیے نہیں تھا صلی اللہ وسلم کے زمانے میں اس میں شہادتین میں ترجیح ہی نہیں ہوا کرتی تھی آگے بات سمجھ اپنی دلیل بھی ہو گئی ان کی حدیث کی تعویل بھی ہو گئی اب آدھے امام تحاوی اخلی دلیل بھی دیتے ہیں چلیے کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں ذرا اذان کو کہ ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ جو چیز اذان کے اندر متخب آ ہے جس پر سب اتفاق ہے ٹھیک ہے کہ نہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بقیہ جو اذان کے کلمات ہیں بقیہ اذان کے کلمات ہیں کلیمات خیال ہے خیال فلاح ہے پھر اللہ اکبر اللہ اکبر ہے آخر میں کل میں شہید ہے تو سب کا اتفاق ہے کہ ان تمام کے اندر ترجیح نہیں ہے ہے یا نہیں سب کا اتفاق کہیں اور بھی کہا ہے ہم نے کہ کسی اور میں ترجیح ہے نہیں صرف اور صرف شہادتین کے بارے میں ہے کہ ان میں ترجیح ہے تو لہٰذا جب آسان کے بقیہ کلمات میں سب کا اتفاق ہے کہ ان میں ترجیح نہیں ہے تو ہم اسی پر محمول کرتے ہیں ہم یہ کہیں گے شہادتین میں بھی ترجیح نہیں ہونی چاہیے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ترجیح نہیں فور نامے پر محمد رحم اللہ دیکھئے تاخر میں بھی خلب ہوتی ہے میں ترجیح دوسرا وہ موقع ہے جس میں اختلاف ہے کا وہ ہے ترجیح خدا ترجیح ہے ترجیح کی طرف ہی ہے امام مالک امام شاخ محمد ابن سیری حسنہ طرح اور دوسروں نے اس ترجیح کو چھوڑ دیا ہے آخرون سے مراد امام امو حنی کا یعنی احناب اور امام احمد جوتی یعنی ڈالے اور اس کو حدیث ہے عبد عن عن نے دیکھا ایک شخص کو نزل من نظلائے جو آسمان سے کترا علیہ سبز کپڑے تھے اور بردان اخبار یا دو سب چادر کی فقام علی جزم میں فقام علی جزم, حائدن جزم کا معنی ہوتے ہیں ٹکڑا کنارہ تو وہ ایک دیوار کے کونے پہ کنارے پہ کھڑے ہوا کھڑا ہوا پنا بس اس نے آواز اللہ اکبر فضا کرل آزان حدیث جیسا کہ ابو محرورہ کی روایت میں ہے ویسے ہی اغان کی البتہ غیر ترجیح مگر یہ کہ اس شخص نے ترجیع یہ جو حضرت عبداللہ ہیں انہوں نے یعنی ویسے ہی اغان کا تذکرہ کیا لیکن اس میں ترجیع کا تذکرہ نہیں تھا غیر انہو لم یذکر ترجیح ترجیع, ترجیع کو دیکھا نہیں کیا صلی اللہ علیہ جیسے ہی واقعہ نہیں ہوا وہ تبکیلہ نہیں ہے ایک شخص کو دیکھا دوسری روایات کے اندر تفصیل سے یہی ہے نافوس کرنے کا بیس نے کہا کیا کرو گے بلائیں گے ضرور سکھائیے تو پھر اس نے پا بتایا آپ صلی ابن، ابن عن عن مرہ انا عبد الرحمن بن ابي ليلى قال حدثني الصحابي محمد صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن زيد الانصاري في المنام فحدث النبي صلى الله عليه وسلم فقام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه بالله क्या करो बिना الاذن فقاما بلال فاذن متنا متنا کیا کرو قام بلال فبلال کھڑے ہوئے فاذن آزان کے یہاں پر چار مرتبہ اپنی, اپنی حدیث میں ترجیح کا تذکرہ نہیں کیا مزدورہ نے مخالفت کی ترجیح میں ترجیح کے حوالے سے ف يكون آئیں الذي ترجیح اللہ حقا و محض ماتان ابا صوته اس میں کہتے احتمال یہ ہے کہ پونہ ترجیح حقاح و مذہورہ کہ وہ ترجیح جس کو نقل کرے وہ مذہورہ احتمال یہ ہے کہ ان ماتان ال اس لیے ہو ابا محضور لم یم و صوته کا انہوں نے اپنی آواز کو اونچا نہ کیا ہو بلند نہ کیا ہو کھینچا نہ ہو علامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے تھے کہ یہ تو ایسے مان ہے کہ بلند آواز سے نہ کہا نبی صلی اللہ کہ ہم دھوتے اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ کہا کہ دوبارہ ہم آواز کو اونچا کرو لمبا کرو ہاں فلم اختمل کا جب اس بات کا احتمال ہے تو جب دونوں طرف آحادیث ہیں جس میں احتمال بھی ہے تو اب نظر کیا ہے ضروری ہے تاکہ ہم دونوں قولوں میں سے صحیح قول کا استفراز کر سکیں پر اے نام مختلف لا فيه على على على ذلك ان يكون فيه من ذلك من على من عليه في, على في وصفنا, وصفنا وما وہی علی دلی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جب ہم دیکھیں گے بقیہ اذان کے اندر کہ جہاں پر سب کا اتفاق ہے کہ بقیہ کے لمات اذان میں ترجیح نہیں ہے تو جب بقیہ کے اندر اتفاق ہے تو ہم جو چیز مختلف ہے اس کو بھی اسی پر کیس کریں گے جو چیز متفق ہے تو جو چیز متفق ہے وہ کیا ہے کہ اس میں ترجیح نہیں ہے لہٰذا شادت میں بھی ترجیح نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے کہ نہیں اچھا جی پر آئی بس ہم نے دیکھا ماں طب مختلف فی کہ مختلف ارشد اللہ محمد رسول, اللہ محمد رسول اللہ کے علاوہ کسی میں اختلاف نہیں سوا مختلف فی من شہادت یعنی شہادتین کے علاوہ میں اختلاف نہیں ہے ترجیح آتی ہے کہ ان میں ترجیح نہیں, یعنی سب کا اختفاق ہے لا مختلف اختلاف نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے شہرتین کے علاوہ میں ترجیح نہیں ہے, تو اس میں نظر یہ ہے کہ مختلف ہوتی ہے جس, جس میں اختلاف نہیں ہے کا کا مختلف ہوتی ہے جس میں اختلاف نے یہ معصوف ہو اس کو معمول کیا جائے اعلیٰ اجماعی ہے جس پر وہ کیا ہے متفق ہیں وہ یقون و اجماع ہو اللہ ترجیا فیصا الآذان اور ان کا اجماع ہے کہ اللہ ترجیا فیصلہ آذان, اذان میں کہیں بھی ترجیح نہیں ہے غیر شہادت سوائے کس کے شہادت کے یا تو اعلیٰ اختلاف امفت ترجیح شہادتیں تو یہ تقاضا کرتا ہے علی اختلاف امفت ترجیح فی شہادت شہادت میں ترجیح کے اختلاف کرتا ہے اتفاق ہونا چاہیے, ہونا چاہیے کہ شادتہ میں بھی ترجیح نہ ہو مطلب اس کا یہ اللہی کہ جو ہم نے بیان کیا وما فن نظر کس میں نظریہ ہوگی آئیں پونہ مختلف حوفی یہ کہ وہ جس میں اختلاف کیا ان لوگوں نے دانے کا معصوف کس کو موڑا جائے گا معصوب کا معنی کیا ہوتے ہیں یعنی ایک لگانے کے سہارا لگانے کے جس کو سہارا دیا گیا ہو تو اس کو موڑا جائے گا اعلیٰ اجماع والی ہے اس پر انہوں نے اجماع کیا تو اجماع کس پر ہے کہ کپیا کل میں ترجیح نہیں ہے ترجیح نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ